بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ صحمد علی محمد و علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سبھی میں واٹس گروپ اور باقی تمام واٹس ایپ گروپ ممبران پشم سے فضائل سلسلہ درخت جو ہے درخت نمبر کتاب سب ان میں سے درس نمبر چوبیس ہے مجموعی طور پر ساٹھ اور لیکن چوبیس ہے اور کتاب سبین جو کہ حضرت امیر تمیر کبیر صدر اللہ علیہ نے اللہ آپ کا تحریر کا مبارک کتاب ہے جو کہ علیہ السلام کی فضائل میں خاص طور پر تحریر فرمایا سترہ حدیث کا مجموعہ اس میں حدیث نمبر تینتالیس اور چونتالیس کا ترجمہ آپ حضرت مبارک تک پہنچا رہا ہوں فورٹی تھری اور فورٹی فور کا فورٹی حدیث نمبر تینتالیس جو ہے حضرت میر کبھی صدمدان رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتا ہے ان ام قالت انََََََََََِّسّلم کال عمّمّمِسّٰ فرمائی قال قال صلی اللہ صلی اللہ علسلّلم ایرنوی صلی اللہ علیہ, علیہ فرمایہ علین اگر اللہ تبار و تعالی علی علیہ السلام کو خلق نہ فرماتا ماں کان لفاطمہ تو تو حضرت فاطمہ سلام اللہ کان لفاطمہ تو کفون حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم رشتے رشتے کے لئے رشتے کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے لیے کوئی کفو اور ہمسر اور برابر کوئی رشتہ آپ کے کے لیے نہیں تھا اس دنیا میں بلکہ کچھ عادی سے ایسا بھی آتا ہے ملد آدم سے ہاں جی تعمر روز تک ہم برا اپنے دولت فرماتے ہیں کوئی فرض جو ہے کے رشتے کے لیے مناسب ہے اور رشتہ نہیں تھا کفو نہیں تھا جو ہم برا جس کو مناسب رشتہ اور ہر لحاظ سے برابر کہا جا سکے تو اس حدیث سے جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلاح فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ میں ان کا کتنا معنی مقام اور منزلیں ہے۔ علیہ السلام کی فضائل آپ سے معلوم ہو گئے حضر فاطمہ کا مقام خود بخود معلوم ہو جائے گا کیونکہ اس حدیث پھر میں اگر اللہ تعالی خلق نہ فرماتا علیہ السلام کو تو حضر فاطمہ کے لیے کوئی قفو نہیں تھا کوئی برابری کا کوئی ہم سر نہ تھے آپ کے لئے تو حضرت علیہ السلام کے جیسے کہ جو ہے ہم فرمایہ علی جو ہے ہاں جی تمام اعصابِ نوی میں سے اعلم الناس علیہ السلام ہے بلکہ ایک حضرت فرمائے علم کے کچھ دس جز ہیں اور یا دس حصے ہیں ان میں سے نو کھینوں علیہ السلام کو دیا گیا اور ایک حصہ لوگوں میں تقسیم ہو ایک میں بھی سب صاحب سے اعلم الناس ہے ہاں جی ہاں علیہ السلام تمام اصاف سے خزابت میں بھی سب سے کامل ہے مومن ہے اول علیہ السلام ہیں ہاں جی کبھی آپ نے بدھ کے لیے آپ نے صدر نہیں کیا اور بھی ہمارے نے کتنی بار فرمایا علی جو ہے میرے علی سے اور میرے جو نسبت ہے وہ سر اور بدن کی نسبت فرمایا اس طرح علیہ السّلام کے ہم عمل کے بارے میں فرما فرمایا ضرورت نے عمل خاندہ کے آپ ضرمن عبادت ثغلین فرمایا اسی طرح جو ہے علیہ السلام یقیناً جو ہے سرمت کے اندر سب سے پہلے مومن ہے اسمت کے اندر سے مجاہد اکبر ہے آپ سے بڑھ کر کوئی مجاہد لاہِ الہی میں جہال لانے والا کوئی نہیں اور کے تمام بڑے بڑے پہلوان آپ کے ہاتھوں سے واسلِ جہنم ہوا اسلام کا عظمت اور قوت بخش ہے جناجہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ اسلام تین چیزوں کے ذریعے سے فلا فلاف اولا ہے ایک رسول اللہ کے اخلاق ایک حضرت قبر حضرت قبرال صلی اللہ علیہ کے مال اور ایک علی, علی علیہ السلام کے شجاعت تو اس عظیم حستی پیار اس عظیم فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو خاطمہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ کفو نہ ہوتا اس معلومت ہے حضرت خاطمہ زہرا کتنی مقام و منزلت معنوی طور پر ہاں جی علم معرفت الہی عبادت و بندگی اللہ کی قرب اور ولایت ہاں جی اور عصمت حالت حال لحاظ سے علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا تو یہ خاتون جنت اس کی عظمت کو سلام اور تمام دنیا کے جو ہے خواتین جو ہے ہاں جی آپ کے خاک پاپے ان سب کی جانب قربان عظیم ملکہ جہان کا اور آخرت میں بھی آپ سید نصاء العالمین ہیں اور سردار اور جنت کی خواتین کا بھی سردار دنیا میں آپ سید نساء العالمین ہیں اللہ کی بے نہاد رحمتیں اور ہم سب کا سلام السلام سعید کونین پر اور آپ کے اللہ طاہر بظاہرین پر, پر اور آپ کے پدر و گوار اور شوہر نامدار پر اور مندر گرامی پر اور ہم سب کا سے سلام اور محبت اور عقیدت کے فور نشاور ہوں اور حدیث نمبر چوالیس جو ہے یہ حدیث بھی حضرت سلمہ سے نقل کر رہے ہیں حضرت امیر کبیر علیہ علیہ فرماتے ہیں قالت کال صلی اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم حضرت سلمہ فرماتی ہیں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مالین قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے علین المالقرآن اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے توامی اس میں قرآن یقیناً سراپا حق ہے تو اسے یہ سمجھ میں علی بھی سراپا حق ہے قرآن سراپا ہدایت ہے بس علی بھی سراپا ہدایت ہے قرآن میں سراپا ہاں جی اللہ کی معرفت کی کتاب ہے قرآن بھی اللہ کی معرفت کی کتاب ہے قرآن آیات الہی ہے اور علی السلام میں آیات الہی ہے قرآن معجزۂ رسول اللہ ہے علیہ السلام بھی معجزۂ رسول اللہ ہے اللہ نے آپ کو ایسے عظیم موسیحت فرمائے جو علم معلحت میں ایک سمندر کے مانن ہے قرآن جو ہے ہدایت کا منع نور قرآن عربۃ الاوخا ہے سمت کے لے صفح نجات سمت کی اور علیہ السلام بھی جو ہے اس قرآن کی طرح جو ہے عربۃ الاؤخاء ہے سفنت و نجات ہے قرآن کو امام اور رحمت سے تعبیر کیا اللہ نے قرآن کو شفاء سے تعبیر کیا یہ تمام اوثا جو قرآن کے اندر جو مانوی ایک نورانیت جو ہے قرآن جی سدیث میں فرماتے ہیں علیہ السلام کے اندر بھی یہ تمام معنویات پایا جاتا ہے کیونکہ علی ایک قرآن ناطق ہے علی چلتا پھرتا قرآن ہے قرآن میں مومنین کے جتنے بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ سب علی میں بطور آتم پایا جاتا ہے قرآن میں کامیاب اور متقی اور صالح اور شہدا صلاح کی جتنے بھی اوصاف حسن بیان فرمایا علیہ السلام میں وہ تمام صفات بطور کامل اور عتم پایا جاتا ہے اور ان سب کا عملی تفسیر اور عملی نمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سے میں سے علیہ السلام خود کی ذات گرامی ہے اس لئے پیارے نے فرمایا علی المعال قرآن علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ تھے اور قرآن علی کے ساتھ تھے القرآن معلین اور والین مال قرآن اور علی قرآن کے ساتھ ہے فرانچ اسی طرح دوسرے بیاضی جو براہمن حرما تمہار درمیان دو قرآن بہادی چھوڑ جا رہا ہوں اے قرآن کتاب اللہ اور میرے اہل اور یہ دونوں ہرگی جدانی وغیرہ ساتھ ساتھ ہوں گے یہاں یعنی کہ حوضِ کو سر پر میرے پاس وارث ہوں گے تو عظیم گرمی یہ سارے حادث ہمیں یہی حقیقت سمجھاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا حادی و محادی اس امت کو اللہ کے راسا حقیقی معنی میں دکھانے والا ہاں جی اللہ کے رسول کے بعد قرآن پاک قرآن پاک کی حقیقی مفصر اور مبین ہاں جی علیم نب طالب اور اعیمۂبیت علیہ السلام ہونے کو واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں یہ ان تمام احادیث کا حاصل بازگاہ یہی ہے کہ پھر عمر السلام کا جانشین حقیقی جانشین آپ کا حقیقی خلفہ آپ کے نائب اور آپ کے امام آپ کے بعد اس امت کا امام علی امنب طالب اور باقی عیمۂ اہل علیہ السلام ہونے کو صاف اور واضح الفاظ میں امت تک پہنچا رہے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں پرورگار علیہ السلام اور باقی بیت علم اہل علیہ السلام کی صحیح معرفت ہو کر ہمیں ان کے نوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما محمد عالم محمد کے دامن تھامے رہنے کی قرآن پاک کو سنے سے لگا رہنے کے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیتہ فرما آمین رب